بنو الحیان ربی الاول چھ ہجری سفر کا مہینہ گیا ربی الاول بنو الحیان وہی ہیں جنہوں نے رجیے میں صحابہ کرام کو قتل کیا تھا وہ کون سے صحابہ ہے جی جنہوں نے کیا کیا تھا جنہیں بھیجا گیا تھا قرآن سکھانے کے لیے یہ حجاز کے بہت اندر اسفان کی حدود میں آباد تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدر تاخیر کی یہ مکہ کے قریب کا علاقہ تھا جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی کب احزاب کے موقع پر اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپ کر دو سو صحابہ اور بیس گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول چھ ہجری میں بن الحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بتنے غران تک جا پہنچے یہ امج اور اسفان کے درمیان ایک وادی ہے اور یہیں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روز یہیں قیام فرمایا ادھر بنو لہیان کو خبر ہو گئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا پھر آپ نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے دس سواروں کا دستہ آگے بھیجا قریش ان کی آمد کا حال سن کر مروب ہو جائیں اچھا یہ تو یہاں پہنچ گئے اس دستے نے غمیم تک کا ایک چکر انشاءاللہ نقشے میں آپ کو دکھائیں گے کہاں کہاں یہ جگہ آپ کل چودہ دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے یہ تھے آپ کے سفر اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے جی آپ جی ہاں نا ہمیشہ ان کو دیتے اس کا مطلب ہے ان کے اندر صلاحیت تھی اہل تھے وہ اس کے سوائے اس کے کہ دیکھ نہیں سکتے تھے باقی وہ سب جانتے تھے کہ کرنا کیا ہے تو ان کی بھی یہ کمزوری یا یہ تکلیف ان کی دین کی خدمت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی کیا وہ پورے مدینہ کا انتظام تھا صرف دو سو لوگ باہر جا رہے تھے باقی اندر تھے کیا وہاں دیکھنے والے افراد نہیں تھے تھے لیکن اس کے علاوہ جو ان کی صلاحیتیں تھیں وہ مختلف تھیں آپ کو معلوم ہے انہی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آئے اتری تھی ابس یہ کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے اللہ کو معلوم ہے کہ کس شخص کے اندر کیا صلاحیت ہے ایک اور بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ کے نہیں بھیجا تھا کہ دہشت پھیلاؤ روب ڈالو روب ڈالنا اور چیز ہے آج ہم دہشت تو پھیلا رہے ہیں لیکن ہمارا کوئی روب نہیں روب جو ہوتا ہے اس کے لیے اور کوالٹیز اور گٹس چاہیے ہوتے ہیں جی بدلہ لینا تھا کچھ <تصفح> نہ کچھ کر کے جائیں گڈ یعنی کچھ نہ کچھ کر کے جائیں اس میں سے دو سو میں سے دس کو بھیج دیا سب نہیں گئے باقی واپس چلے گئے وہ دس وہاں تک چکر لگا کے آگے انہوں نے کوئی تقریب کاری نہیں کی صرف اپنے وجود کا احساس دلانا مقصود تھا کہ ہم جیتے ہیں ایگزٹ کرتے ہیں چلیے آگے چلے اس کے بعد ربی الاول میں ہی ایک اور غذبہ ہوا تھا جس کا آپ کی کتاب میں ذکر نہیں ہے وہ غذبہ زیقرد تھا زیقرد ایک چشمے کا نام ہے یہ بلاد غطفان کے قریب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ تھی اویینا بن محسن فزاری نے چالیس سواروں کی ہمراہی میں اس چراگاہ پہ چھاپا مارا تھا اور آپ کے اونٹوں کو لے بھاگا لیز ابو ذر کے صاحبزادے جو اونٹنیوں کی حفاظت پر متعین تھے ان کو قتل کر دیا اور ان کی بیوی بی کو پکڑ کر لے گئے بہت بڑی ذاتی کی بات تھی سلمہ بن القوا بہت تیز دوڑتے تھے اگر آپ سیرت کی کتابوں میں جا کے ان کے بارے میں پڑھیں خبر ملتے ہی ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر یا سباہ کے تین نعرے لگائے یا صباہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ لگائے تھے جس سے پورا مدینہ گونج اٹھا اور پھر ان کے تعاقب میں دوڑ پڑے وہ اونٹوں پہ جا رہے اور یہ بھاگ رہے ہیں سلمہ بن اکوا بڑے تیر انداز تھے ان چشمے پہ جا پکڑا اور ان پہ تیر برسان لگے یہاں تک کہ تمام اونٹ میاں ان سے چھڑا لیكے دوسری طرف کتنے لوگ تھے چالیس ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو یا سات سو آدمی لے کر روانہ ہوئے اور تیزی سے مسافت طے کر کے زیقرت پہنچے آپ اپنے روانہ ہونے سے پہلے چند سوار روانہ فرما چکے تھے ایک دستہ آگے تھا ان لوگوں نے پہلے پہنچ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا دو آدمی دشمنوں کے مارے گئے اور مسلمانوں میں سے ایک شہید ہوا اس سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی سلمہ اکیلے ہی دوڑ پڑے تیر لے کے اس کے بعد ایک اور دستہ اور پھر اس کے بعد بڑی تعداد جاری تھی کہ پہلے ایک پھر تھوڑا اور یعنی پہلے ہی حلے میں سب کچھ نہیں جی ہاں خبردار کر کے خود چل پڑے ربی ہی میں ابکاشا بن محسن ایک حملے کی خبر سن کر ماہ ربی ال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بن محسن کو چالیس آدمیوں کے ساتھ غمر کی جانب روانہ کیا لیکن وہ لوگ خبر پاتے ہی بھاگ گئے جب وہاں کوئی نہ ملا تو شجا بن وحب کو ادھر ادھر تلاش کے لیے روانہ کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا انہی کے ایک شخص سے ان کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہ ٹھیک ہے ربی الاخر چھ ہجری میں بنی سالب اور بنی اوال کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں یہ خبر معلوم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن سلمہ کو دس آدمیوں کے ساتھ ذل قصا کی طرف بنی سالپا اور بنی اوال کے مقابلے میں روانہ کی یہ بنی اوال ہے وہ لوگ رات کو پہنچے اور وہاں پہنچ کر سو گئے دشمن پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا جب یہ لوگ سو گئے تو تقریباً سو آدمیوں نے آ کر شبخو مارا سب کو شہید کر ڈالا سرم محمد بن سلیما اتفاقن بچ گئے پھر سریعہ ابو عبادہ بن الجراہ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ سب شہید ہو گئے ایک کے سوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو چالیس آدمیوں کے ساتھ ذیل قصہ کی طرف روانہ کیا انہوں نے وہاں پہنچ کر ان پر حملہ کیا وہ پسپا ہو کر بھاگ نکلے اس کو زل قصہ ثانی کہا جاتا قصہ پہلے میں تو مسلمان شہید ہو گئے تھے دوسرے ابو عبیدہ کے ساتھ جب گئے تو پھر اپنا کام کر کے آئے جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حال میں غافل نہیں تھے کہ کہاں سے کس طرف سے کیا ہو رہا ہے مسلسل باخبر رہتے اور جہاں سے پتہ چلتا کہ کوئی شرارت ہونے والی ہے آگے بڑھ کر بہادری کے ساتھ دلیرانہ اس کا مقابلہ کر کے اس کی سرکوبی کرتے اگر آپ یہ نہ کرتے تو یہ سارے لوگ چند مٹھی پر مسلمانوں کو ختم کر دیتے سریا جموم ربیع الخر میں ہی ہوا اب ربیع میں اب تین ہو گئے اسی طرح ایک اور حملے کی خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جموم کی جانب بن اسلام کے مقابلے کے لیے روانہ کیا یہ مقام مدینہ سے چار میل کے فاصلے پر ہے یہاں پہنچنے کے بعد ایک عورت کے ذریعے ان کا پتہ معلوم ہوا معمولی لڑائی کے بعد مسلمان وہاں سے واپس ہوئے یہ بھی حملے کی خبر تھی کہ حملہ ہونے لگا ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا تھا اس کے بعد ہے سریع عیس اور العاص شوہر زینب بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول اسلام جماعد الا اب آپ دیکھیے ربیع الاول ربی الاخر دونوں گزر چکے اب جمع اللہ جمعہ اولا ہے بیسیکلی چھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ہارثہ کو 170 سو سواروں کے ساتھ اس کی جانب روانہ کیا مقصد شام سے آنے والے ایک قریشی کافلے کو پکڑنا تھا تجارت سے واپس آ رہے تھے جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر تھے العاص بن ربیعہ مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا البتہ ابو ابولاس ہاتھ نہ آئے وہ سیدھے مدینہ پہنچے حضرت زینب کی پناہ لی ان کی بیوی تھی آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ابو ابولاس جنگ بدر میں بھی پکڑے گئے تھے تو آپ نے ان کو کس شرف پہ چھوڑا تھا کہ جا کے زینب کی راہ چھوڑ دیں تو وہ آ تھی یہاں پر تو تقریباً تین سال جو تھی وہ شوہر وہیں مکہ میں ہے مشرق ہے ابھی اور یہ مدینہ میں ہے اپنے والد کے پاس اب آپ دیکھیے کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ تو سارے پکڑے گئے یہ بھاگ نکلے اور مدینہ آگئے اور آ کر حضرت زینب سے پناہ لے لی اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ کافلے کا مال واپس کر دیں حضرت زینب نے سفارش کی اور آپ نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ سفارش سنتے تھے اور حسن اخلاق تو سوال یہ پیدا تھا کہ پہلے کیوں پکڑا تھا کیوں پکڑا تھا, کیوں پکڑا تھا کیوں کہ یہ جو تجارت میں مال اکٹھا ہوتا تھا یہ واپس پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا بالکل یعنی کہ کوئی حضرت نہیں آئے اور تم مسلمان نہیں ہوئے اور اب چکھو مزہ اپنے کفر کا اور اچھا ہے بلکہ اس کو تو اڑا ہی دیں تو ہاتھ آیا یعنی وہ کہتے ہیں کہ میری سفارش کر دو وہاں ہے مکہ دشمنوں کے ساتھ ہیں کہتے ہیں اچھا سفارش کر دیتی ہیں. آپ بھی یہ نہیں کہتے کہ تم اس کی سفارش لے کے آئیے آپ بھی سفارش قبول کر لیتے ہیں. اور مال واپس کر دیتے کیونکہ مال پکڑنا تو مقصود ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا تھا لیکن اب آپ احسان کر رہے ہیں تاکہ اس کا ایک بڑا فائدہ سامنے آئے ابولاس تجارت مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے تاجر بھی تھے مالدار بھی تھے اور امانتیں لوٹاتے تھے ان کی کچھ خوبیاں بھی تھیں اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے ابھی وہ مکہ گئے امانتیں اہل امانت کو ادا کی بہانہ بھی کر سکتے تھے کہ میں تو لٹ گیا تھا تو انہوں نے رکھ لی جھوٹ بول کے سب ہڑپ کر جاتے پھر مسلمان ہو گئے اب بھی آپ دیکھیے پریشرائز نہیں کیا گیا کہ مسلمان ہو جاؤ شرط بھی نہیں لگائی گئی کہ اچھا تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر تمہارا مال واپس کریں گے گئے امانتے دی مسلمان ہوئے, ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. ہم کیا چاہتے ہیں ہم نے تو سب کچھ پڑھ لیا اور نماز وغیرہ ہماری پکی ہو گئی اور ہمارے ایک دن میں پکے سچے مسلمان بن جائے. طرف ہمارے حکم پر کتنی بے صبری کرتے ہیں ہم ان کے دین کی طرف آنے میں اور یہاں آپ دیکھیے کہ حسن سلوک ہے احسان ہے صبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پہلے ہی نکاح کے تحت انہیں واپس کر دیا یہ واپسی تین سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی دوبارہ نکاح نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی بھی بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غذبۂ بن المستلق کے لیے تشریف لے گئے اس دوران سریعے طرف ہوتا ہے جماعد الخرا چھ ہجری میں سری حما ہوتا ہے جماعد الخرا چھ ہجری میں ہی سری واد القرا ہوتا ہے رجب چھ ہجری میں سریہ دومت الجندل ہوتا ہے الرحمان بن عوف کو آپ بھیجتے ہیں شابان چھ ہجری میں اور پھر سری فدک ہوتا ہے شابان چھ ہجری میں سری ام قرفہ ہوتا ہے رمضان چھ ہجری میں اور یہاں پر شابان پانچ ہجری غزل بن المصطلق ہوتا ہے کیونکہ یا پانچ یا چھ لکھا ہوا تو ترتیب میں یا چھ ہی بن رہا ہے بہرحال بن المصطلق قبیلۂ خزاں کی ایک شاخ ہے قبیل خزاں کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے مگر یہ شاخ قریش کی طرف دار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اب ہر ایک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپ کو خبر پہنچتی ہے کہ وہ حملہ آور کیونکہ ٹریبل سسٹم تھا کبھی ایک قبیلہ ا رہا کبھی دوسرا کبھی تیسرا کبھی چوتھا ہر طرف سے اگر اپ نقشہ دیکھیں چاروں طرف سے بچھار ہے اپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے برادہ بن حسب کو بھیجا ان سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے لہذا اپ نے مدینے کا انتظام زید بن حارسا کو اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سونپا اور بنو المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں آپ کے ساتھ سات سو صحابہ تھے اور بن المستلق اس وقت کدیت کے اطراف میں ساحل کے قریب نامے ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ گھومتے پھرتے بھی تھے جہاں پانی ملا وہاں رک گئے پھر چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے باس کو قتل کیا عورتوں بچوں کو قید کیا مال مویشی پر قبضہ کر لیا اس وقت شابان پانچ ہجری اور کہا جاتے کہ ہجری کی دو راتیں گزر چکی تھیں قیدیوں میں بن المصطلق کے رئیس حارس بن ابو زرار کی سابزادی جوہریہ بھی تھی مدینہ آکر کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اس پر صحابہ کرام نے بن المصطلق کے ایک سو گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیئے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں آپ کی شادیوں کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کے لوگوں کے درمیان باہم موافقت پیدا کرنا لہذا حضرت اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئی یہ غزوہ بن المصطلق کی مختصر روداد اس میں کوئی ندرت نہیں یعنی کوئی انوکھی بات نہیں لیکن اس غزبے کے دوران میں دو تکلیف دہ حادثے سے پیش آئے جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے بلکہ نبوی گھرانے تک کے اندر فتنہ اور استرا بڑھکانے کے لیے استعمال کیا لہذا تھوڑی سی روداد اس کی بھی دی جاتی ہے پہلا حادثہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا یہ قول کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین ایک انصار کے حلیف میں مریسی کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا اس کا واقع پیچھے میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں جھگڑا جو ہوا تو ایک نے مہاجرین کو بلا لیا اور ایک نے انصار کو بلا لیا تو آپ نے اس وقت جو فرمایا وہ آ گیا آ رہا ہے مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگائی یا لال انسار ہائے انسار کے لوگوں نے آواز لگائی یا لال مہاجرین ہائے مہاجروں یہ سن کر ترفین کے کچھ لوگ جمع ہو گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی فرمایا ابدالیت و ان بین اظہر کم دا فنتنا تن میں <تصفيق> تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے اسے چھوڑ دو یہ بدبودار ہے یعنی ایسے نعرے لگانا چرا چلوگ اپنے رشت کی طرف پلہ ٹائنی ہوش میں اگئے اور واپس ہو گئے۔ اس غزوہ میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اسے خبر ہوئی تو غصے سے بڑا کٹھا اور کہنے لگا اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مدمقابل ہو گئے۔ ہماری اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو وہی ٹھہری جو پہلوں نے کہی ہے۔ کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ تمہیں کو کاٹ کھائے سنو واللہ اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا اور ذلت والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اعاذ اور اس کے لئے فتنوں کی تدبیریں کرنے لگا۔ حت تک اپنے رفقاء سے کہا یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے منڈ لی ہے۔ یعنی حضور ص اللہ علیہ وسلم کو یہاں پناہ دے کر انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے سنو اللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے مدد نہ کرو بائیک کر دو تو چھوڑ دیں گے تمہیں جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم بھی وہاں موجود تھے وہ اس ہرزا سرائی پر صبر نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی آپ نے عبداللہ بن ابئی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو آپ کو معلوم ہوئی ہے اس پر اللہ تعالی نے سورہ منافقین نازل کی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ پوری تفصیل آتی ہے مختلف جگہوں پر۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا خالص مومن تھے۔ انہیں علم ہوا تو تلوار سونٹھ کر مدینے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے کہا واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہ عزیز ہیں اور تم ذلیل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ اسے اجازت ہے چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے یہ فتنہ فروہ ہوا اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ عبداللہ بن عبی کے بیٹے عبداللہ کا ایمان واقعی سچا ایمان تھا کہ جب تک حضور میں اپنے اولاد اور والدین سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں والدین جس بھی دین پر ہوں اولاد کا دین اور ان کا حساب کتاب اپنا ہوتا ہے جی ہاں آپ تحقیق کر کے نکلے تھے دیکھیے آپ کا اس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے یہ واقع اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزبے سے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا کچھ کو کا اعلان کر دیا حضرت عائشہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں وہ قضاء حاجت کے لیے نکلی واپس آ کر سینا ٹٹولا تو ہار غائب تھا لہذا جہاں غائب ہوا تھا وہی تلاش کرنے واپس گئی اور پا بھی لیا لیکن اس دوران لشکر کوچ کر گیا اور آپ کا حودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں چونکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ہلکی پھلکی تھی اس لیے ہودج کے ہلکے پن پر یہ لوگ نہ چونکے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ہے یا نہیں اتنا کم وزن تھا حضرت عاشا واپس آئی تو وہاں کوئی نہ تھا لہٰذا وہ وہیں بیٹھ گئی کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے پھر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی انہیں سوچئے کہ ہمیں اپنے بستروں پر بھی نیند مشکل آتی ادھر ایک صحابی حضرت سفان بن معطل جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ لشکر کی گری پڑی چیز ملے تو اسے اٹھا لیں وہ آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا قریب پہنچے تو پہچان گئے حضرت ہے کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے دیکھ کر کہا انہ راجون رسول اللہ کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے سوا کچھ نہ کہا حضرت آشا ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئیں اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا حضرت سفان نے سواری قریب کر کے بٹھائی حضرت آشا اس پہ سوار ہو گئی حضرت ستوان سواری کی نکیل تھا میں آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن اوبئی کو نفاق اور حسد کے کرب سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت تراشی پھر اس میں رنگ بھرنا پھیلانا بڑھانا ادھیڑنا بننا شروع کیا اس کے ساتھ ہی بھی اسی کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے اب دیکھیں کہ صاحب ایمان اور نفاق میں کتنا بڑا فرق ہے کہ وہاں تحقیق ہوتی اور یہاں سنی سنائی بات آگے پہنچانا اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب خوب پروپیگنڈا کیا یہاں تک کہ متعدد اہل ایمان بھی دھوکے میں آگئے یعنی پروپیگنڈا لوگوں کو متاثر کرتا ہے اتن حضرت آشا مدینہ آ کر بیمار پڑ گئی اور بیماری نے تقریباً ایک مہینہ طول پکڑا۔ اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈے سے گوج رہا تھا لیکن حضرت عائشہ کو کچھ خبر نہ تھی انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھی وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی تھی آپ کا رویہ تبدیل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ یہ کیسی ہیں بیٹھتے نہ تھے پھر اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کوئی بات نہ کی لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے حضرت علی نے اشاروں اشاروں میں مشورہ دیا کہ علیحدہ کر دیں لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں عائشہ کھرا سونا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی نیبل آخر آپ نے صحابہ سے مدد چاہی جس کی اظہار آسانی آپ کے اہل خانہ تک پہنچ چکی تھی اشارہ عبد بن اوبئی کی طرف تھا اس پروس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دے لیکن خزرج کے سردار پر حمیت غالب آگی کیونکہ عبداللہ بنوبئی خزرج سے تھے کیونکہ عبداللہ بن بھائی اسی قبیلے سے تھا نتیجہ یہ ہو کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کیا اب دیکھیے کہ جب آپس مصر کی چیز شروع ہو جاتی ہے تو اصل مسئلہ تو پیچھے چلا جاتا ہے ادھر حضرت عائشہ بیماری سے اٹھ چکی تو رات کو حاجت کے لیے گھر سے نکلی ساتھ میں ان میں مستہ بھی تھی وہ چادر میں پھس لی تو اپنے بیٹے مستہ کو دعا دی حضرت حضرت نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس آ اور جب یقینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو رونے لگیں اور خوب روئیں دو راتیں اور ایک دن روتے روتے گزرا اس دوران نیند آئی نہ آنسو کی جھڑی رکی انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیٹھ کر خطبہ پڑا, پڑا پھر فرمایا اما باد عائشہ ان بلا غنی ان کی بریتی المتیبر عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا اور اگر تم نے کسی گناہ کا کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صرف ایک ہسبینڈ کی حیثیت میں نصیحت نہیں کر رہے بلکہ یہ سارے ہسبینڈ کے لیے نصیحت ہے کہ کبھی بیوی پر کوئی شک ہو یا کبھی کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے یا کوئی پراپگنڈا کسی کے خلاف ہو تو اس میں ایک دم ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کوئی گھر ٹوٹ جائے کیونکہ یہ برات صرف حضرت عائشہ کے لیے نہیں ہر سچی عورت کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور سچ واضح کر دیتا ہے لیکن خواتین کو بھی ہمیشہ شک کے مواقع سے بچنا چاہیے اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو تھم گئے انہوں نے والدین سے کہا جواب دیں مگر ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا کہیں لہذا عائشہ نے خود ہی کہا ولحلہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی یعنی پروپیگنڈا کہاں تک اثر انداز ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں صرف اللہ ہی کو گواہ بنا رہی تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا ان کا نام بھول گئی اس وقت میں سو صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے اس کے بعد حضرت عائشہ پلٹ کر لیٹ گئی اسی وقت وہی نازل ہوئی جب نزول وہی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی یا عائشہ ام الله فقط برائاکی اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے اس پر ان کی ماں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو شکریہ ادا کرو حضرت عائشہ نے کہا واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی اچھا اپ دیکھیے کہ ہر کوئی اپنے اپنے کیپیسٹی میں سچ بول رہا ہے جو اس کے اندر کی کیفیت ہے وہی باہر ہے کوئی کسی چیز کا گرہج دل میں نہیں رکھتا اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی وہ صورت نور کی دس آیات ہے جو ان الدین جاؤ بلف کے سے شروع ہو کر بیسویں آیت وَ اللہ فد علیہ اللہ روف الرحیم پر ختم ہوتی ہیں إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لم فم خیر و کالوں و کالوں حد اف کمبین لو لال بھی اتنی سد وَلَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَالِمُونَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ مَا لَيْسَ لَكُمْ فَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللّٰهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هذا عظيم الله أن لمثله أبداً إن كنتم گئی رو ملنی ویو بئین والله ولی حکیم الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم, لهم عذاب اليم في الدنيا علیم والله يعلم علی لا تعلمون لولا فضل وأن رؤوف ان دس آیات میں بہت سارے لیسنز ہیں لیکن ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اگر کبھی بھی کوئی لڑکی کوئی عورت اس سچویشن سے گزرے تو ان آیات کو بار بار پڑھے جب کسی پہ بھی جھوٹا الزام کوئی لگے یا کوئی سکینڈل کسی کے بارے میں مشہور ہو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو تو ایک طرف یہ یاد رہے کہ ایسی باتیں دوسرے بہت دلچسپی سے سنتے ہیں اور فوراً اس سے اثر قبول کر لیتے کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ پھر کرے کیا پورا حل بھی موجود ہے کس کو کیا کرنا چاہیے پوری کی پوری پورے کی پوری ریمیڈی اور پورا ایک گائیڈ لائن ہر لحاظ سے مکمل جسے کہتے ہیں نا کہ سلوشن اور حل موجود ہے آیات کے اندر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کے پاس تشریف لائے انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے دو مردوں اور ایک عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں اسی اسی کوڑے مارے گئے کیونکہ جو جھوٹا الزام لگائے اور چار گنانا لا سکے اور کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کہے اس کی اسلام میں یہی سزا ہے اور یہ تھے حضرت حسان بن ثابت مستح بن اور بن تھے جہش ان کے قدم پھسل گئے تھے انسان تھے نا انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا باقی رہا اس جھوٹ کا بانی عبداللہ بن اوبئی اور اس کے رپقا تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نمال کام آئے گا نہ اولاد صرف وہی کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلبے سلیم لے کر جائیں گے۔ سبحان نک اللہمہ وہ بحم دیکنے شد اللہ الا علیکم اللہ اللہ انت نق کا وتو کو ال ای اسلام ععلیکم ورحم اللہی